وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله شامل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل مؤمنا متعمدا فجذاوه جهنم خالدا فيها وغذب الله عليه والعانه وعادله عذابا عظيما وأن أبي هرائت رضي الله تعالى أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوسني فقا علا تخزب فرد علیہ میرار فقا علا تخذب روا الباری وقت بہت مختصر ہے اور موضوع بہت بڑا ہے اور میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں کبھی کبھی موقع ملتا ہے آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا اس لئے اگر دو چار منٹ زیادہ ہو جائے گا تو معاف کر دیجئے گا پبلس کے کی موضوع میں شروع کروں ایک مسئلہ میں بیان کر دوں جب میں ممبر پر بیٹھا تو اور اذان شروع ہوئی اپنے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا بھائیوں کو کہ وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں اذان کا جواب دے رہے ہیں ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب نہ دیں اذان کا جواب دینا سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اگر واجب اور سنت کے اندر ٹکراؤ ہو جائے تو واجب چیز کو مقدم کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان سنت پڑھ لے اذان کے وقت میں اور سنت پڑھ لے تحت المسد تاکہ وہ امام کا خطبہ سن سکے کیونکہ جواب دینا واجب نہیں ہے اذان کا البتہ خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے اور یہ قاعدہ ہے علماء جانتے ہیں کہ اگر واجب اور سنت کے اندر ٹکراؤ ہو تو واجب کو مقدم کیا جاتا ہے سنت کو مؤخر کیا جاتا ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے شیخ ابن وسین رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء کرام نے بہرحال میرا موضوع ہے غصہ نہ کرو یہ دراصل ایک حدیث کا عنوان ہے یا اس کا ترجمہ ہے اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطب مصنوعہ کے بعد جس میں صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے وسیعت کیجئے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے تمہارے ابھی نے فرمایا کہ لا تخذ غصہ نہ کرو تین مرتبہ انہوں نے دہرایا تمہارے ابھی نے کہا غصہ مت کرو یہ ہمارے خطبے کا موضوع ہے غصہ ہر انسان کی فطرت ہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب بوڑھا ہو یا جوان ہر انسان کی فطرت ہے غصہ کرنا جسے غصہ نہ آئے وہ بے حس انسان ہے بےغیر انسان ہے غصہ جانوروں کو بھی آتا ہے غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے یہ فضیلت نہیں ہے غصہ آنا اور غصے پر کنٹرول کر لینا غصے پر قابو پا لینا یہ فضیلت ہے یہ کمال ہے اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور وہ کہے کہ میں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں تو یہ فضیلت نہیں ہے آدمی کے پاس آنکھیں ہوں اور وہ غلط چیزوں کو نہ دیکھے اس کے لیے فضل اور اس کے لیے کمال ہے تو غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے غصے پر کنٹرول کر لینا یہ کمال اور فضیلت ہے اللہ ربان نے سمایا قرآن کے اندر جنت عزت المطقین الزیرہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی مقفرت کی طرف دوڑ پڑو اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے جسے متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو جنت جو اہل تقوا ہیں متقی ہیں اور تقوا کے اندر سب سے پہلے توحید خالص آتی ہے شرک سے استناب آتا ہے کیونکہ شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اور متقین کے لیے اللہ رب الامی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی وہی ہوگا جو مشرق نہیں ہوگا جو شرک سے بچا ہوگا وہی انسان متقی ہوگا اگر شرک کرنے والا ہے تحجد گزار ہی کو نہ ہو وہ نمازوں کا پابندی کو نہ ہو وہ روزہ اور زکوۃ ادا کرنے والا حج کرنے والا دنیا کا ہر خیر کا کام کرنے والا لیکن جو سب سے بڑا خیر ہے توحید خالص اور شرک سے اجتناب اگر یہ اس کے اندر نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی انسان کو نہیں ملے گی اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دور و مدار خالص ہے تو انسان کو نہیں ملے گی توحید خالص اور شرک سے اجتناب کرنا تو اللہ فرماتا ماتا کی متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے پھر اللہ رب اللہ متقیوں کے اوساف بیان کیے الزین و برا جو خوشحالی نے اور غمی میں را خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف خوشحالی میں بلکہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں کیونکہ خرچ کرنا وہ انسان خرچ کرتا ہے جو انسان دل کا مالدار ہوتا ہے اور مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے اس لیے بہت سارے مالدار ہیں لیکن فقیر ہیں بہت سارے فقیر ہیں ان کے پاس مال کی کمی ہے لیکن بہت مالدار ہیں تو مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے جائیداد کی کسرت کا نام نہیں ہے اللہ کے کی حدیث ہے مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے انسان کا دل اگر مالدار ہے تو وہ مالدار انسان ہے تو تنگی میں بھی وہ خرچ کرے گا لیکن اگر دل مالدار نہیں ہے تو خوشحالی میں بھی وہ خرچ نہیں کرے گا پھر اللہ نے فرمایا ول کا جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں یا نہیں کا جو غصہ نہیں کرتے یہ فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں کیونکہ غصے کا پی جانا یہی فضل ہے اور یہی کمال ہے وہ اللہ آفیناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور لاکسو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہاں اللہ کی صحیح روایت ہے آ ہاں فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی گھوٹ پیتا ہے ان سارے گھوٹوں میں سب سے زیادہ اجر والا گھوٹ وہ ہے جب انسان غصے میں آتا ہے اللہ ایک کی رضا کے لیے اس غصے کو پی جاتا ہے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے یہ سب سے بڑا گھوٹ ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کے انسان کے لیے ہے اللہ کے لیے معاف کرتا ہے انسان وہ دبنگ ہے وہ بڑا ہے اس سے انتقام نہیں لے سکتا اندر ہی اندر گٹتا رہتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے معاف کر دینا اس کی مجبوری ہوتی ہے اس ایسے معاف کر دینے والوں کے لیے ازر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو طاقت رکھتے ہیں انتقام لینے پر جن کے پاس قدرت ہے کہ چاہے تو غیظ و غدب انتقام لے سکتے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا عزر ہے اور ایک دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے صحیح روایت ہے کہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں کہ منقدمہ غزن جس نے غصے کو پی لیا وہ ہوا یہ سختی ہوا اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ غصے کو نافذ کر سکے انتقام لے سکے اس بندے سے انتقام لے سکے تو اللہ ہر براہین قیامت کے دن دعا ہو یوم قیامت اللہ, اللہ خلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا وہ شاہ اور اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ ہور و سے جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے تو اللہ کے لیے غصہ پی جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ فضل اور کمال ہے اور اس میں انسان کے لیے عجر اور ثواب ہے تو غصہ آنا ہر انسان کی فطرت ہے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے جانوروں کی فطرت کے اندر بھی اللہ رب الامی نے غصہ رکھا ہے غصہ کیا ہے ہر انسان جانتا ہے لیکن اگر نہیں جانتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتا ہے اس غصے کی صحیح جگہ نہیں جانتا ہے اس لیے علماء نے غصے کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک غصہ ہے اچھا محمود غصہ جسے ہم غیرت کہتے ہیں اور دوسرا غصہ ہے مضموم جس غصے کی مذمت کی گئی ہے شریعت کے اندر اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث کا مطلب وہی ہے کہ ہمارے نبی نے اس غصے سے بنا کیا ہے جو مذمت ہے جس غصے کا کی مذمت کی گئی اور مذمت والا غصہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی نفس کے لیے اپنے نفس کے لیے دنیا کے لیے کسی سے انتقام لے ایسے غصے کو غصے مضموم کہا جاتا ہے یہ قابل نفرت غصہ ہے یہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہے کہ انسان اپنے لئے اور دنیا کے لئے اگر کسی سے انتقام لیتا ہے یہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے اسی غصے سے معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ لا تغذب غصہ نہ کرو اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے سلوک حدیث اندر شیطان یجری فی ابن آدم مجرد دم کہ شیطان ان جس طریقے سے اس کا لہو اور خون گردش کرتا رہتا ہے اس طریقے شیطان انسان کے اندر گردش کرتا رہتا ہے اور ایک دوسری حدیث در آپ نے فرمایا کہ کسی غصہ آ جائے اور شیطان کو اللہ ابلامین نے وہ ان شیطان خلق ابینارن شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ ان نما اور بلما اور آگ کو پانی بجھاتا ہے فیداغ جب تم سے کسی غصہ آئے تو کیا کر لے وہ وضو کر لے یہ غصہ جو شریعت کے اندر حرام ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور دل کے اندر جو خون ہوتا ہے اس خون کے ابال کھا جانے کا اور اس خون کے اس خون کے ابال کھا جانے کو شریعت کی زبان میں غضب کہا جاتا غصہ کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب انسان غزلہ جمرۃ الفی قلب ابن آدم یہ غصہ جو ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر چنگاری ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے خولنے کا نام ہوتا ہے اللہ ترونا کیا تم لوگ نہیں دیکھتے جب انسان غصہ ہوتا ہے اس کے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی نسیں اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اس کی نسیں پھول جاتی ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تمہارے بین فرمائی کے عبد اللہ ابن شعردین پڑھ لے تو غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہے آج اس غصے نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا ہے ہمارے گھر برباد ہو رہے اسی غصے کی بنیاد پر اور آج کے دور میں غصہ اور زیادہ لوگوں کو آ رہا ہے آج سے پہلے کے زمانے میں غصہ کم ہوتا تھا یہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہے آج کے دور میں غصہ بہت زیادہ لوگوں کو آتا ہے اس غصے کی بنیاد پر کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں میاں بیوی بی کے جھگڑے بچوں کے آپس میں جھگڑے ماں باپ کے جھگڑے خاندانوں میں جھگڑے اور اس طریقے سے ان کے اندر فتنہ فتنا فساد اور علاحدگی اور عدابت اور دشمنی ان تمام حتیٰ کی قتل اور غربت گری ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو انسان کے پیچھے غصہ کارفرما ہوتا ہے انسان غصے میں آتا ہے غصے میں آنے کی وجہ سے انسان اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دیا وہ طلاق ہوگی ہوگی؟ آتے ہوگی کہ نہیں ہوگی یقیناً آتے ہوگی غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوتی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی جب انسان غصے کی اس حالت کو پہنچ جائے یا اس درجے کو پہنچ جائے جس درجے میں پہنچنے کے بعد انسان فرق نہ کر سکے اپنی بیٹی اور بیوی میں ماں اور بہن میں اور بیوی میں فرق نہ کر سکے اگر انسان کا غصہ اسی امتحاد تک پہنچا ہوا ہے جس سے انسان کی عقل ختم ہو جائے انسان مجنون اور پاگل بن جائے ایسی صورت میں اس حالت میں دی ہوئی تلاق غصے کی حالت میں واقع نہیں ہوتے لیکن اس سے پہلے اگر انسان اس حالت کو نہیں پہنچا ہے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اسی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے کیونکہ طلاق انسان پیار میں اور محبت میں نہیں دیتا ہے انسان طلاق غصے کی حالت ہی میں دیتا ہے لہذا غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے یہ غصہ آج ہرے بھرے خاندان کو اور اس طریقے سے آپس میں رشتے اور محبتوں کو نفرتوں میں اور دوریوں اور عدالتوں کے اندر اس نے تبدیل کر دیا ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے سے لوگوں کو منع کیا ہے بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں غصہ کرنا بہادری ہے غصہ کرنا بہادری نہیں ہے یہ بدلی ہے غصہ اللہ کے سرماتے ہیں کہ لئی سر شدید بسرا بہادر انسان ہو نہیں ہے جو غصہ جو کسی کو پچھاڑ دے انما شدیدو اندل نمس شدید فرماتے ہیں کہ بہادر انسان وہ ہے کہ جب اسے غصہ ہے تو غصے کی حالت میں پہ پر کنٹرول کر لیجیے بہادر انسان ہے بہادری بہادر نہیں ہے جو غصہ جو کسی کو پچھاڑ دے بہادر نفس کو پچھاڑ دے وہ بہادر انسان ہے اپنے نفس پر کنٹرول کر لے غصے پر قابو پا جائے کسی کا انتقام نہ لے اس کو معاف کر دے ایسا انسان بہادر ہوتا ہے باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گا تو میرے بیٹے پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غصے اور تیش میں نہیں آؤں گا تو میری بیوی پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا میری بات نہیں مانے گی یا ماں یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گی تو میری اولاد میری بات کو نہیں مانے گی ایک ڈائریکٹر اور جنرل اور ایک مدیر اور بڑے منصب والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گا غیظ و غضب کے اندر نہیں آؤں گا تو اس صورت میں ورکرز اور جو میرے ماتحت لوگ ہیں وہ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے میرے بھائی ساری باتیں غلط ہیں انسان حکمت کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اگر سب کے ساتھ پیش آتا ہے سب ایک دوسرے کی باتوں کو مانتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم جدید ہے کہ محرم نرمی جہاں بھی آتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جہاں بھی سختی آتی ہے وہ سختی اس چیز کو بدنما بنا دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے انسان اگر حکمت استعمال کرے عدل کرے اور اس لوگوں کو معاف کر دیا کرے یہ معاف کر دینا یہ بہادری ہوتی ہے معاف کرنے والا انسان بڑا انسان ہوتا ہے معاف کرنے والا انسان مستل نہیں ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلونڈی عطا فرماتا ہے لہذا توازو اور معاف کر دینا یہ بڑے انسان کی خصلت ہے یہ بڑے انسان کی عادت ہے اور انتقام لینا اور اس طریقے سے لوگوں کو معاف نہ کرنا یہ بڑے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے جو زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان صبر کرنے والا ہوتا ہے معاف کرنے والا ہوتا ہے اس لیے دیکھیے اللہ برہمین سب سے زیادہ سبر کرنے والا ہے سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر گنا معاف کر سکتا ہے لیکن شرک تو معاف نہیں کرے گا اللہ براہین کی کا لوگ انکار کرتے ہیں دنیا میں شرک ہوتا ہے لیکن پھر اللہ ببراہین صبر کرتا ہے اور اللہ براہین لوگوں کو اربوبیت تو صبر کرنا معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کی خسرت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اس لیے یہ غصہ جسے غصے مضمون کہا جاتا ہے اس غصے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے اور اس غصے کا علاج کیا گیا ہے شریعت کے اندر اور علاج یہ ہے کہ انسان کا جب غصہ آئے اور اس بلا شیم پڑھ لے انسان غصہ ہے اپنی حالت کو بدل دے انسان خاموشی اختیار کر لے اور اگر غصہ نہ جائے تو انسان وزو کر لے وضو کرنے سے بھی انسان غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان معاف کر دینے کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں پر انسان غور کرے کہ معاف کر دینے کی کتنی زیادہ شریعت کے اندر فضیلت ہے کتنا زیادہ اسے انسان کے لیے اجر اور ثواب ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر معاف کرے گا اور انسان غصے پر کنٹرول کر لے گا آج ہمارا حال ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کے لیے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم بہت زیادہ غصہ کرتے بچے نے اگر ہمارے کپڑے پر پیشاب کر دیا بچے نے کوئی کوئی یا پانی کا گلاس توڑ دیا چائے کا گلاس توڑ دیا اس کے اوپر ناراض ہو جائیں گے لیکن جہاں غصہ کرنا ہمیں شریعت کے اندر وہاں پر انسان بچے کے لیے ناراض نہیں ہوتا ہے وہاں ناراض ہو جائے گا انسان اور بچہ جب تک چھوٹا رہتا ہے ماں باپ کے خاص طور سے باپ کے دلوں بچے کی محبت رہتی ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم ہوتی جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیشہ کھندہ پیشانی سے مسا کر کے بھی باپ بچوں سے بات نہیں کرتا ہمیشہ سخ لیجیے بات کرتا ہے سختی جہاں آتی ہے وہ چیز کو توڑ دیتی ہے انسان کو نرمی کرنا چاہیے نرمی کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہے ہاں سختی بھی کرنا ہے سختی بھی کرنا ہے انسان کے لیے سختی کی جگہوں پر انسان سختی کرے اور جہاں نرمی کرنا ہے انسان وہاں نرمی کرے یہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہے اسی غصے سے شریعت کے اندر بنا کیا گیا ہے ایک دوسرا غصہ ہے اور وہ غصہ ہے جسے ہم دینی غیرت کہتے ہیں یا دینی جذبہ کہا جاتا ہے جس غصے کی تعریف کی گئی ہے وہ غصہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اگر انسان وہاں غصہ نہیں کرتا ہے وہ انسان بےغیرت ہے وہ انسان بے بےحث ہے جہاں شریعت کی پامالی ہو شریعت کے حدود دوڑے جا رہے ہوں بچے نماز نمازنا پڑھ رہے ہوں شریعت کے اندر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو شریعت کا کھلوال کیا جا رہا ہو گھروں کے اندر بے پردگی عام ہو اور اس طریقے سے بچے شریعت کی خلاف زندگی گزار رہے ہوں شرک ہو رہا ہو بدعت و خرافات ہو رہی ہو اور شرکیاں امال کیے جا رہے ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھر کے اندر آپ گھر کے مالک ہیں آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ گھر کے آپ گھر کے جو ہے گھر کے رائی ہیں اور آپ گھر کے مالک ہے حکمراں ہے ایک عورت ماں گھر کی حکمران رانی ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے ایک باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا جہاں یہ چیزیں ہوتی ہوں وہاں شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ انسان کو غصہ ہونا چاہیے اپنے غصے کا انسان کو استعمال کرنا چاہیے یہاں انسان غصہ کرنا ہے یہ غصے کی جگہ ہے دنیاوی چیزوں کے لیے غصہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے کوئی چیز ٹوٹ جائے کوئی چیز خراب ہو جائے اس کے لیے انسان غصہ کرنا یہ شریعت کے حرام ہے لیکن جہاں دین کی پیمانی ہوتی ہو وہاں شریعت نے ہمیں غصہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے سلک حدیث ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز اسے نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا لیکن جہاں بھی شریعت کی پامالی ہوتی تھی اللہ کے حدود کے پامال کی جاتے تھے وہاں آپ اللہ کے لیے شریعت کے لیے لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے آپ کی زندگی میں کتنے سارے ایسے واقعات ہیں آپ کی زندگی میں فاطمہ نامی عورت چوری میں پکڑی جاتی ہے اور شریعت کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا وقت آتا ہے بڑے خاندان کی عورت تھی لوگوں نے کہا کہ اگر ہاتھ کاٹ دیے گئے اس خاندان کی عزت بھی کٹ جائے گی لوگوں نے ساما رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ نبی سفارش کر دو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں بڑے خاندان کی بیٹی ہے یہ اور اس خاندان کی عزت بڑھیا لیٹ ہو جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس فاطمہ کی بات کرتی ہو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ پاڑنے سے کبھی درخو نہیں کرے گا یہ شریعت کی پامالی ہو رہی تھی اس آپ نے غصے کا, آپ نے غصے کا اظہار کیا یہی اسامہ رضی اللہ عنو ہیں۔ جنگ کے اندر ہیں۔ ایک شخص آپ کے قتل کے پیچھے پڑا ہوا تھا آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے موقع نہ ملا اسامہ رضی اللہ والوں کو موقع ملتا ہے تلوار اٹھائی اس نے لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھ لیا اس کے باوجود بھی قتل کر دیا نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جب میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی اس نے اپنی جان کے خوف سے کلما پڑھ دیا اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے نبی ناراض ہو گئے چہرہ سرخ ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے کے اندر دیا گیا ہو ہمارے بھی نے کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تم نے ایک مسلمان کو کر دیا. کیا تم نے اس کے دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ تمہارے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اللہ کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا ہنستے وبا فرماتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا اس کے بعد مسلمان ہوتا کیوں انسان اسلام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو بٹا دیتا ہے آپ وہاں پر ناراض ہو گئے ہمارے نبی کے پاس تین صحابہ کرام تشریف لائے ان تینوں نے ہمارے نبی سے بات کا حال پوچھا کا حال پوچھا بتایا جائے کہ آپ اس شریق صلی بات کرتے ہیں انہوں نے کم سمجھا معمولی سمجھا آپ نبی ہیں بخشے بخشائے ہیں آپ کے لیے جنت ہے آپ کو زیادہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم زیادہ عمل کریں گے کسی نے کہا ہمیشہ روزہ رکھیں گے کسی نے کہا عورت کے پاس نہیں جائیں گے کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے کسی نے کہا رات بھر جاگتے رہیں گے ہمارے آئے آپ کو بتایا گیا آپ کو بتایا گیا کہ طریقے سے لوگوں نے کئی ہے باتیں ہمارے بھی ناراض ہو گئے غصہ ہو گیا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں جو میری سنت سے راج کرے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا جہاں شریعت کی پامالی ہوتی ہو اس موقع پر انسان کا ناراض ہو جانا یہ ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ انسان وہاں پر ناراض ہو جائے بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سیرت کا مطالعہ کریں حدیثوں کا مطالعہ کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں سے ناراض ہو جائے کرتے تھے جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا عبد اللہ بن امر بن آسماتے ہیں کہ لوگ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے بحث کر رہے تھے قریط کر رہے تھے ہمارے نبی کا گزر ہوا ہمارے نبی ناراض ہوگئے کیا قرآن اسی لیے اترا ہے قرآن اسی نے اترا ہے شکل پیدا کرو آپ اسے ناراض ہوگئے ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا عبداللہ بھی نور ملا سرماتے ہیں کہ جب بھی جس مجلس کے اندر میں حاضر نہیں ہوتا تھا مجھے اس مجلس میں حاضر نہ ہونے پر غم ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی لیکن واحد مجلس ہے جس کے اندر نہ حاضر ہونے پر مجھے رشک ہے مجھے فخر ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر ناراض ہو گئے تھے جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کر تھے تقدیر کے بارے میں ہمارے لیے کیا ہے ایمان لے آنا تسلیم کر لینا اس کی باریکیوں میں جانا بحث کرنا قریط کرنا یہ شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے کیونکہ تقدیر ایک سر ہے تقدیر ایک راز ہے اس راز کو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا جب اس کا علم نہیں ہے تو بغیر علم کے انسان اگر گفتگو کرے گا ظاہر بات تو بھٹک جائے گا صحیح راستے سے بھٹک جائے گا وہ اس لیے شریعت کے اندر تقدیر کی گہرائی میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہمارے ہماری حکمیہ ہے کہ ہم تقدیر کے اوپر ایمان لے آئیں تسریف کر لیں کہ تقدیر ہے انسان کے اللہ رب اللہ ہے کہ تقدیر لکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے آپ کو پتا چلا کہ بہت سارے لوگ گھروں سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ رہی آتے ہیں آپ نے رادا ظاہر فرمایا کہ ہم کسی اور کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور ایسے گھروں میں جا کر کے لگا دیں جس گھر کے لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں تو کیونکہ جماعت مردوں کے اوپر واجب ہے جماعت مردوں کے اوپر واجب ہے لیکن آپ نے کہا کہ اگر عورتیں نہ ہوتی گھروں بچے نہ ہوتے تو میں ایسے گھروں کو آگ لگا دیا کرتا لگا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ناراض ہو گئے تو آپ ناراض ہو جاتے تھے جہاں شریعت کا معاملہ ہو توحید اور شرک کا معاملہ ہو سنت اور مداعت کا معاملہ ہو وہاں انسان کو ناراض ہو جانا چاہیے سابیہ رسول انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کھیل رہا ہے اس کے باوجود بھی کھیل رہے تھے وہ ناراض ہو گئے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا آج ہم دنیاوی چیزوں کے لیے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں بہن کی بیٹی کی شادی تھی اس نے مجھے دعوت نہیں دیا میں اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا بھائی سے ناراض ہو گیا اس نے ہمیں دعوت दी دی یا اس طریقے سے اور کوئی کام کیا مجھے نہیں नाराज یا ناراض ہو گیا اللہ کے سر کے زمانے میں صحابہ ہمارے نبی سے کتنی محبت کرنے والے تھے بڑے بڑے صحابے کے رامد الرحمان جنا ہے جنت کی مسارت دی گئی ان کو شادی کر لی نبی کو خبر تک نہیں ہوئی نبی کو نہیں معلوم پڑا ان کے جسم کے اوپر کپڑے پر نشان دیکھا زردی کا کا کہ है کہا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اللہ کے سر کو خبر تک نہیں ہوئی کتنے سارے ایسے واقعات ہوتے تھے آج ہمارے یہاں جب تک کہ گھر کے خاندان کے سائے رشتہ داروں کو نہ بلا لیا جائے اگر کسی کو چھوڑ دیا گیا وہ انتقام لے گا اپنی شادی میں نہیں بلائے گا آپ کو کہ آپ نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا اس لیے میں بھی آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا یہ دنیا کے لیے غصہ کرنا ہے یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایسا کرنا کہ انسان اس کے لیے غصہ کرے جہاں غصہ کرنا چاہیے ہم کو وہاں غصہ نہیں کرتے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں ہماری خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے نمازوں کے تمام نہیں گھروں کے اندر بچے نماز نہیں پڑھتے وہ انسان غصہ نہیں کرتا نیٹ کے اندر نمبر نہیں لایا دسویں نمبر کچھ کر کیا. باپ ناراض ہو جاتا ہے دنیا کے فکر کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی ہے دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن آخرت ہمیشہ رہے گی باقی رہے گی دنیا کے لیے دنیا اتنی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے اہلوار کو جہنم سے بچاؤ یا کم وہرا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے آلویال کو جہنم سے بچاؤ لہذا ایسے موقع پر ہم کو ناراض ہونا چاہیے ایسے موقع پر ہم کو غصہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے صحیح راستے پر رہیں دین پر قائم رہیں جہاں بیداوت ہو خراف ہو بڑے میں آئے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے نہ جانے کتنی کتنے غلط کام ہوتے ہیں آج ہمارے باشر ہمارے گھروں کے اندر لیکن انسان نہیں کچھ کرتا ہے اس پر انسان خاموش ہو جاتا ہے یہ بےغیرتی ہے میرے بھائیوں انسان کو دن کے تعلق سے غیرت مند ہونا چاہیے انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے دین کے تعلق سے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پہلے سوال ہوگا بچوں سے بعد میں ماں باپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کی تربیت دینی کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمیں ان کی آخر کی فکر کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے اولاد کو جاننے سے بچانا ہے جو بھی آپ کے ماتحت آپ کی بیوی بچے سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر پائل ہے ہر انسان ذمے دار ہے ہر انسان سے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ غضب ہم سے محمود ہے ہم سے مطلوب ہے کہ انسان غصہ کرے اللہ بھی غصہ کرتا ہے اللہ تبین کو بھی غصہ آتا ہے میں نے آج پڑھی تھی شاید کریمہ میں کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے اندر قدر کر دیتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب نازر ہوتا ہے ہم سورے فاتیہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر اکاط کے اندر سورے فاتیا پڑھنا نماز کا رخ رہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی لا صلاح میں اپنا وفاتح تلی کتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوگی چاہے جنازے کی نماز ہو عید بقرعید کی نماز ہو فرد نماز ہو نفل نماز, نماز ہو ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب اور دونوں کی نماز کا رُکنا ہے اسی صورت کے اندر اللہ ہم پڑھتے ہیں نام تلمقوب علیہ ہم پڑھتے ہیں اسی صورت کے اندر ہر نماز کی ہر کے اندر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراۃ مستقیم پر ہدایت دے وہ صراط مستقیم و راستہ جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہوا جس پر تھی انعام کیا تیری رحمتیں نازل ہوئی ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا غیر مقدوبے علیہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا کن پر غضب نازل ہوا یہ عہدیوں پر جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا آج ہمارے پاس اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو عہدیوں کی سمت ہمارے اندر پائی جاتی ہے علم ہو عمل ہونا چاہیے عمل علم کا سمرہ ہے یہ عمل علم کا سمرہ ہے اگر علم ہے انسان کے پاس عمل نہیں کرتا ہے گویا کے اندر اس کے اندر یہودیوں کی کسرت پائی جاتی ہے یہ اللہ تعالی کے غزب کا ذریعہ بنتا ہے اللہ ان پر غزب نازل فرمایا کہ لوگوں کے اوپر یہودیوں کے اوپر ولو ان لوگوں کے راستہ رہی جو گمراہ ہو گئے یہ کون تھے نشارہ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا ان کے پاس صرف عمل تھا اس لیے صرط مستقیم علم کی بنیاد پر عمل کرنے کا نام ہے انہی دونوں کے درمیان سے سرارت مستقیم کا راستہ گزرتا ہے علم حاصل کیجیے علم کے کی مطابق عمل کیجیے جن پر غضب نازر ان کے راستے کو چھوڑنا ہے کفار و مستقین اور اس طریقے سے عہد و نشارہ ان کے راستے کی پیروی سے اجتناب کرنا ہے ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ اب جن پر اللہ ربت نازر ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی قزب کرتا ہے موسا بھی ناراض ہو گئے تھے جب موسا علیہ السلام کو ہے تور شاعر اور دیکھا کہ لوگوں نے بچڑے شرک کرنا شروع کر دیا اس پر وہ ناراض ہوگئے ہارو اسلام کی ڈالی پکڑ کر کے در بیان کیا کہ آج ہمارے اندر ایسا ہوتا ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے بیوی مزار پہ جاتی ہے کسی پیر کے پاس جاتی ہے بچہ بیمار ہے دوا کرانے کے بجائے جو شریعت نے قرار دیا انسان کسی پیر فقیر اس کے پاس جاتا ہے, گنڈے لے کر کیا ہے؟ ہاتھ کے اندر بھانج لے تب آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی دیکھتا کہ گلے کے اندر ہاتھ کے اندر کہیں پر بھی یہ شرک ہے منتال لگتا مت انفقت جسے تابیز گنڈا لٹکا اس نے لڑکی کیا یہاں پر ناراض ہمیں ہونا چاہیے لیکن یہاں ناراض نہیں ہوتے یہاں پر ناراض نہیں ہوتے یہاں پر کچھ انسان نہیں کرتا اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ انسان کی غیرتی ہے لہذا غصہ انسان کو کرنا بھی چاہیے لیکن ان موقع پر جہاں شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے جہاں شریعت کی پامالی ہو شریعت کے حدود کی پامالی ہو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو شرک و و خرافات کی جا رہی ہو ایسے موقع پر انسان کو ناراض ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے آپ گھر کے حاکم ہیں آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ گھر کے بادشاہ ہیں اللہ نے آپ کو ڈنڈا دیا ہے اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم وہاں استعمال نہیں کرتے اپنے پاور کو غلط چیزوں کے لیے اپنے انسان اپنے پاور کو استعمال کرتا ہے لہٰذا غصہ نہ کیجئے وہ حرام غصہ جس غصے سے بنا کیا گیا ہے وہ غصہ جو شریعت کے اندر مطلوب ہے آج ہمارے زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ دینی غیرت ہمارے پاس نہیں رہ گئے دینی غیرت کا فقدان ہمارے پاس ہے اس لیے وہ چیز آج ہمارے ہمارے دلوں سے اور ہمارے جسم سے ہمارے دل دماغ سے وہ چیزیں نکل چکی ہیں لہٰذا وہ غصہ ہم کو کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں غلط مند بنائے اللہ تعالی ہمیں غلط مند بنائے اللہ تعالی ہمیں دین پر شریعت پر سلم سال کے عقید و منحص پر قائم رکھے طویل خالص پر قائم رکھے شرک اور, اور ہمارے اولاد کو ہماری بیو کو ہمارے خاندان والوں کو سب کو اللہ تعالی اسے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ حکیم انعد الکریم ملک الرحیم الحمد اللہ ابراہیم على محمد محمد الله باریم الباد اللہ ويتعيد القربى وينهاء الفاشعي والمنكر والباغي يعجركم لأنكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وجوه يسجب لكم ولا ذكروا الله أكبر الله يعلم ما